آج آپ صورت العلق کی پہلی دس آیتوں کی مشق کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم بسم اللہ ایک روف اقرآ اقرآ کی صفت قلقلہ اور آگے الف ثاقم جو ہے جھٹکے سے پڑا جائے گا ایک اقرأ بسمی بسمی یہ بھی اسم نہیں ہے بلکہ با کی زیر سین سے ملے گا علیف خالی ہے بس بسمی بسمی ربک ربی کیل پر ہوگا اس لیے کہ اوپر زبر ہے ربی کیل ربک خالا کو وقت کی صورت میں خالاک خوف ساکن ہو جائے گا اور اس کی صفت قلقلا ادا کریں گے اور یہاں وقت جائز ہے اگر آپ ملانا بھی چاہیں تو خالہ خالہ قلع انسان ہوگا لیکن وقف بہتر ہے انسان قلب پر ہوتا ہے اور طوف تھی انسان نون پر نقفا ہوگا خالہ قل خلق من مین من مین من من نہیں پڑھنا کیونکہ اگر آپ ملانا چاہیں گے تو پھر من آلہ کی نیکورا ہوگا ایک تنوین اور آگے چونکہ حمزہ ہے اس کی وجہ سے ایک نون اضافی ہوتا ہے وقت کی صورت میں خوف ساکن ہو جائے گا من آلاب کو من اب نون ساکن کے بعد آئن ہے جو حروف حلقی میں سے ہے لہذا نون پر اظہار حلقی کیجیے ربو راہ پر ہوگا راہ جو ہے اس کے اوپر زبر ہے پھر پر کریں گے میم ساکن ہو جائے گا آیت ختم ہونے کی وجہ سے لیکن اگر اس آیت کو اگلی آیت سے ملانا چاہیں تو پھر ہوگا پھر ملازی میم کی پیش لام سے ملے گی اب جام نے اس کو وقف کیا لہذا دوبارہ جب ابتدا کریں گے تو علی پر ایک زبر عارضی لائیں گے اللہ المی بال قلم کب پڑیں گے جب اگلے حصے سے ملانا چاہیں گے وقت کی صورت میں بال قلم لیکن جب وقت کریں گے تو میم کو قلم یہ نہیں کرنا میم کا اظہار ہوگا شفبی بال قلم کالم المل نون پر اخوا المل یالم یہاں دونوں جگہ میم ساکن ہے اظہار ہوگا میم پر یہاں وصل بس کی صورت میں بھی یہ ہی پڑا جائے گا لیکن وقت کرنا بہتر ہے وقت مطلق ہے کل الانسان کلا الانسان کلا یہاں مد ہے چھوٹا آگے حمزہ بشکل علیف ہے مد منفصل اس کے بعد نون مشدد ہے غنہ کریں گے نون پر اخطاہ ہوگا کلا الانسان لیاؤ تو وقت کی صورت میں الف کے برابر آواز نکلے گی لہو تو لیکن اگر ملانا چاہیں چونکہ آگے حمزہ بشکل الف آ گیا عروف مدعا و یون ہے یا کے بعد لہذا مد پیدا ہو جائے گا پھر اس کو مم کریں گے تین الف لمبا وقت کی صورت میں ایک الف ملانے کی صورت میں تین الف اور نون ساكن بعد را ہے ادغام بغیر غنہ ہوگا اور وااستغنا ربك رجع ربك رجع ربك رجع ان ن مشد ہے غنہ کریں گے راہ ہوگا یہاں بھی راہ ہوگا اس لیے اوپر پیش ہے اور جیم کی صفت ہے قلقلہ اور وقت کی صورت میں آج ہے اس کو لمبا نہیں کرنا ایک کلیف کے برابر اور اگر ملانا چاہیں تو پھر وہی صورت جو پہلی آیت میں تھی یہاں مد پیدا ہو جائے گا مد منفصل وقت بہتر ہے راہ پور ہوگا أرأيت اللذي أرأيت اللذي ينها ينها ينها نون ساکن کے بعد ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے لہذا یہاں اظہار حلقی ہوگا یندن یہاں یھا کو اگر آپ آبدن سے ملانا چاہیں تو پھر یہ اسی طرح پڑیں گے ایک الف کے برابر لمبا کر کے وقت کی صورت میں بھی مسل کی صورت میں بھی آب عبدن اذا عید تنویر کے بعد حمزہ بشکل علیف ہے یہاں اظہار حق ہوگا وقت کی صورت میں سل ایک الف کے برابر لمبا کریں گے عبدن اذا عید